حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدریسل کے ناظرین وقت ہوا ہے ایک حدیث سے ایک واقعہ سننے کا بخاری شریف کی حدیث ہے اور شاندار ایمانداری ہوا کیا جی ہاں عجیب و غریب اور شاندار ایمانداری کا مظاہرہ کیا گیا حضرت ابو حرضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے دوسرے سے ایک زمین خریدی اس نے اتفاق سے خریدنے والے نے جب زمین کو کھودا ہوگا تو اس میں سے سونے کا ایک گھڑا پایا ادیس کا میں مضمون آپ کو سنا رہا ہوں تو وہ زمین بیچنے والے کے پاس گیا ایمانداری دیکھے کہ میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے اب اس زمین میں یہ سونا مجھے ملا ہے تو یہ جو سونے سے بھرا ہوا گڑا ہے یہ آپ کا ہے اس مال کو آپ رکھ لیں اب زمین بیچنے والا بھی کیسا ایماندار ہے کسی کو اس طرح کوئی آیا تو یار عجیب آدمی زمین دے لیتی خود ہی رکھ لیتا لیکن دینے آیا تو یہ بھی لینے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو زمین اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز فروخت کر دی تھی اس لیے زمین بھی آپ کی یہ مال کے بھی آپ ہی حقدار ہے اب دونوں بحث کرنے لگے اگلا کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے دوسرا کہہ رہا نہیں آپ کا کتنی الٹی بات ہے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا کہ یہ میرا ہے اس پہ لڑائی ہوتی ہے یہاں یہ دونوں کیسے زبردست اصحاب ہیں جو کہہ رہے نہیں یہ آپ کا ہے اب انہوں نے ایک فیصلے کے لیے بندہ مقرر کیا کہ یہ مال ہے کس کا زمین خریدنے والے کا یا زمین جس نے بیچی اس کا جو فیصل تھا یعنی دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ کیا تم دونوں اولاد والے ہو تمہارے یہاں بچے ہیں تو ایک نے کہا ہاں میرے پاس ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لی بیٹی ہے تو انصاف کرنے والے نے کہا کہ دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کر دو اور یہ سونا ان پر خرچ کر دو باقی جو بچے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اللہ ہو گری اللہ ہو یہ واقعہ سن کر کمال ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہے ہیں مگر آج تو حال یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی بھی چھین چھیننے کا موقع ملے تو لوگ چھین لیتے ہیں محاذ اللہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ میرا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کسی کو نہیں پتا نا نہ یہی میرا ہے یاد رکھیے کسی کا حق دبا لینا کسی کا مال دبا دینا یہ کرنا بڑا آسان ہے مگر اس کا جواب کیسے دیں گے امام عشق و محمد مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فتح رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں جو کسی کے تین پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو قیامت کے دن اس کے بدلے سات سو مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی آپ سوچیے تو صحیح سات سو مقبول با جماعت نمازیں تو شاید ہمارے پاس پوری زندگی میں نہ ہوں. اللہ قبول کر لے لیکن کہاں سے لائیں گے تین پیسے کے بدلے ادھر تو بندہ کہتا ہے مجھے کسی کا جو چیز ملی زمین سے ہی ملی نا میری ہے نہیں ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانی ہوگی ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا اللہ مجھے بھی خوف خدا رسیف فرما ہے آپ کو بھی رسیف فرما ہے اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے تو معافی مانگ کر فوری اسے واپس لوٹا دے اللہ آپ کو اس سے اچھی چیز دے دے گا لیکن جو عمارت میں خیانت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ حدیث پاک سے لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ